اعوذ باللہ من وقال واقعات مصالح وسلم کے ساتھ ان کا مقابلہ اور ان کا انکا وجہ اور اس واقعہ اور قصے کے اندر اللہ رب العالمین کے حکم کہ جو لوگ انعدی ہوتے ہیں سرکش ہوتے ہیں ان کا عاقبت کیونکہ وہ فسادی ہیں اور ان کا انجام پھر قابل دید ہوتا ہے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے غور کرنے کے لیے تاریخ میں ان کو یاد کرتے ہیں فن ضرور کہ پکانا کہ دیکھ لو فساجیوں کا حال اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ سلاۃ والسلام کا واقعہ دعود علیہ سلاۃ والسلام کا تذکرہ علم غیب کی نہ فکری یہ اللہ کے بندے ہیں اللہ کے سامنے آجز ہے محتاج ہے اور نبی رسول اور اس کے ساتھ ساتھ بادشاہ ہونے کے باوجود ان کے پاس اختیارات نہیں ہے متصرف نہیں ہے عالم الغیب نہیں ہے فرمایا تو داود یقیناً تھی ہم نے دیا تو ہم نے داود علیہ السلام سلمان علیہ السلام کو علم علم خاص علم سے ہم نے نوازا تھا مانا علم کا دینا یہ اللہ کا اختیارات اللہ کے اختیار میں ہے انبیاء کے پاس اپنا علم نہیں ہے اللہ ان کو علم دیتا ہے وقال کہاں دونوں نے الحمد للہ تمام تعریفی اس اللہ کی لی ہے بہت جس نے ہم نے فضیرت دی ہے من بہت سارے اپنے مومن بندوں پر اپنے مومن بندوں میں سے بہت سارے پر ہم کو فضلت دی ہے اللہ کے نعمت کا شکر ادا کرنا یہ اس نعمت کے کی اضافی کے لیے سبب ہوتا ہے لین شکر تم لازی دن اور شکر ادا کرنے کا طریقہ وہی شر آئی کہ اللہ تعالی کے حمد اللہ کی صنا اللہ کی عظمت بیان المبين. داود پر پرند ہر قسم کی چیزوں میں سے نعمت کا اظہار لوگوں کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو نعمت سے نوازا ہے بہت ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت منتقط ہے پرندوں کی بولی اللہ نے ہم کو سمجھائی ہے اور یہ نبی کے لیے معجزہ اور تعلیم دیا گیا ہے ہمیں یہ ہمارے پاس اپنی ملکیت نہیں ہے انبیاء عالم الغیب خود نہیں ہوتے کسی کی زبان کو جاننا یہ ان کے اپنے اختیارات میں نہیں ہے اب ہر نبی کا اپنا معجزہ ہے ہمارے نبی کا یہ عالم کہ سابق کرام کو ترجمانی کے لیے بٹھاتے تھے فارسی بولنے والا ہے تو ان کے سامنے کسی کو ترجمان بٹھاؤ سلمان فارسی کو بٹھاؤ اس طرح سے طریقے نبی علیہ السلاۃ وسلام معلوم ہوا کہ ہمارے نبی کے پاس ہر زبان کا علم نہیں جانا یہاں سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایک خاص معجزہ دیا ہے کہ انسانوں کی باتیں تو اپنی جگہ پرندوں کے باتیں جانتے ہیں فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالی کا بہت بڑا فضل ہے بالکل ظاہری جو مجھ سمیت کئی لوگوں کو پتا ہے وہ خوش رلیمان جنوج اکٹے کیے گئے ہیں سلیمان علیہ السلات و السلام کے لیے اس کے لشکر انسانوں جنوں میں سے وطر اور پرندوں میں سے فہو یو زون فہوم یو ذہون فس و الگ الگ تقسیم کیے کہتے ہیں یو جنات کا لشکر اپنے جگہ انسانوں کا اپنے جگہ پرندوں میں سے ہر ایک قبیلے کے پرندے الگ الگ اور یہ ترتیب ہوتا ہے لشکر کے اندر کہ لشکر میں افراد کا تقسیم ہوتا ہے یہ قوت والا دستہ ہے یا اس سے کم ہے یہ اس سے کم ہے پرندوں کا یہ کام ہے ان میں سے پھر یہ پرندے الگ ہیں وہ الگ ہیں ان کی یہ مہارت ہے ان کی یہ مہارت ہے اللہ تعالی نے ایک عظیم ملکت ملکہ دیا تھا حتی یہاں تک نم لے جب آئے ایک وادی پر چونٹیوں کے کہ قالت کہنے لگیں نم چونٹی یا بلوں میں بلوں میں کچل ڈالے اور وہ شعور نہیں رکھتے ہوں اللہ فرماتے ہیں کہ سلیمان سلام اپنے لشکر کو لے کر چلنے لگے اور یہاں علماء نے لکھا ہے کہ یہاں دو باتیں ہو سکتی یا تو سلیمان علیہ السلام قریب جا رہا تھا تو قریب جانے کے لیے تخت پر بیٹھنے کی ضرورت نہیں تھی اس لیے زمین پر سفر کر رہے تھے یا پھر دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ہوا کو اس کا تابع نہیں بنایا تھا جس کی وجہ سے ہوا پر چلنے کی ضرورت یعنی عبور حاصل نہیں ہوئی تھی ابھی ورنہ ہوا پر چلنے کی وجہ سے چون چھوکیوں پر ختم نہیں آئے گا تو یہ زمینی سفر ہے یا تو قریب ہونے کی وجہ سے ہے یا ابھی سلیمان علیہ السلات کو تخت پر اڑتے ہوئے معجوزہ اللہ نے نہیں دیا تھا جس کی وجہ سے زمین پر سفر کر رہے تھے اور چیونٹی کو دیکھو کہ اللہ رب العالمین نے ان کو جو عقیدہ دیا ہے وہ عقیدہ اللہ نے کیوں بیان کیا ہے کہ چیونٹی کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر علم الغیب نہیں ہے ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ زمین پر چیونٹیوں کے بستی ہیں میرے لشکر ان کو کچل دیں گے ان میں سے بہت سارے مر جائیں گے بہت سارے زخمی ہو جائیں گے لہذا میں اپنے لشکر کو بتا دوں کہ اس وادی میں چلو تو دیہان سے چلو یا اس سے کنارکش ہو کے چلو تو چیونٹی کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کے پاس علم غیب نہیں ہے یہاں پر ایک اطراض اس کا جواب بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ معنس تھی چونٹیوں میں یہ مونس تھی اس کی کوئی دلیل نہیں ہے یہ مونس تھی نم لطن یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں مونس مذکر دونوں کے لیے اور اس سے وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ مونس تھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مونس کے لیے حکمرانی جائز ہے عورتیں جو ہیں وہ صدر وزیر اعظم اور وہ بن سکتے ہیں بدبختی کی انتہا ہو گئی ہیں چلو اگر مونس بھی دی تو تم کون سی چونٹوں کی اولاد ہو جب چونٹوں کے کہانی اٹھا کر کے تم صدر اعظم پر فٹ کرو یہ جہالت کی انتہا ہے یہاں جو چیز چونچیوں سے ثابت ہو رہی ہے اس کو تو قریب تک لوگ نہیں لپکتے. کہ چونچیوں کا تو یہ ہے کہ انبیاء کے پاس اولیاء کے پاس علم غیب نہیں ہے کیونکہ سلیمان علیہ السلام کے اس جماعت میں یہ کون ہے اصحاب سلیمان ہے نا تو نبی کے جو ساتھی ہوتے ہیں وہ اس امت کے سب سے اعلیٰ درجے کے لوگ ہوتے ہیں جس طرح ہمارے نبی کے ساتھی صحابہ ہے تو صحابہ سے بڑھ کر کوئی اس امت میں ولی ہو سکتے ہیں سلیمان علیہ السلام اس لشکر میں جو لوگ شریک ہیں ان سے بڑھ کر کوئی ولی ہو سکتے ہیں اس امت کے ان تمام ولیوں کو سمیت نبی کے یہ معلوم نہیں ہے کہ اس وادی میں چونٹی ہیں اور چونٹیوں کو ہم کچل دیں گے چونٹی کا یہ عقیدہ ہے کہ نہ اولیاء کے پاس علم غیب ہیں اور نہ انبیاء کے باس علم غیب ہے اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو امت کے لیے درس کے طور پر پیش کیا ہے اس لیے پیش نہیں کیا ہے کہ یہ عقیدہ ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ نہیں یہ عقیدہ ہے چیونٹی سے اپنا عقیدہ سیکھو تم اتنے بڑے ہو کر کے دو دو من تین تین من کا تمہارے وجود ہوتے ہیں پیر مولوی بڑے بڑے لیکن چیونٹی جتنا بھی تمہارا عقیدہ نہیں ہے کہ انبیاء علیہ سلاۃ السلام یا اولیاء کرام ان کے پاس علم غیب نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ نے چیونٹی کی یہ بات سلیمان علیہ السلاۃ السلام کو سنا دی یہ اس کا معجزہ اللہ نے اس کو دیا یہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ چونٹیوں دیکھو اپنے قوم کی حفاظت کے بات کرتے ہیں تو ایک مسلمان ہو کر اپنے قوم کی حفاظت کے بات کیوں نہ کی جائے قتل غارتگیری بدماشی لوگوں کا مال عزت لوٹنا اس سے بچنا بہت ضروری ہے وہ اپنے قوم کے بعد میں تباہ نہ ہو جائے سلمان علیہ السلام کے لشکر کے قدموں میں رونا نہ, نہ جائے یعنی تو مجھے ان اشکر نعمتک کہ میں شکر ادا کروں تیرے نیامت کا اللہ تیب و جو پر وہ اللہ ودیا اور میرے والدین بر واسو اور یہ کہ میں نے عمل کروں تو ہو جسے تو پسند کرے داخل کر دے مجھے بے رحمت اپنے رحمت کے ساتھ فی اپنے نیک بندوں میں <تصف> سلیمان علیہ السلام نے پہلے اس سے مسکراہٹ اور پھر ہنسنا لیکن اس سے مراد کیا کہے لگانا نہیں ہے دانس نکال کر بڑے بڑے کہے لگائے یہ وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کا غفلت زیادہ ہوتا ہے غفلت زیادہ اس سے ہنسنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اس کا رد ملتا ہے کہ ہنسنے سے انسان کا دل مر جاتا ہے کثرت الق اس سے تو بالکل بچنا چاہیے شاہد و نادر انسان ہنسے یہ انسان کی ضرورت ہے کبھی کبھار لیکن وہ بھی ایک حد نہیں کہ چوبی گھنٹے میں باقاعدہ اور ہنسی مذاق کریں گے اور لطیفے سنیں گے اور امت کے لوگوں نے یہ ٹھیکہ لے لی ہے لطیفہ باز مولوی بھی ان کے پاس ہیں اور لطیفہ باز لطیفے بنانے والے بھی باقاعدہ امت کو درس دیا جاتا ہے تاکہ ان کے دل مردے ہو جائے اور اللہ کے خوف جانم کے خوف یہ ان کے دلوں سے نکل جائے کبھی کبھار نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سمیت بیٹھے ہوئے ہیں کجورے کا رہے ہیں تو اس دوران میں علی رضی اللہ تعالیٰ کجور کانے کے بعد ہڈی نبی علیہ السلام کے آگے رکھ لیتے تھے یعنی اصط سے ہڈی وہاں رکھ لینا جب فارغ ہو گئے نبی علیہ السلام کے سامنے وہ کہنے لگے دیکھو اللہ کے نبی اپنی کتنی کجورے کھائی اتنی ہڈیاں آپ کے آگے ڈھیر لگا ہوا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں نا میں نے تو پھر بھی ہڈی نکالا ہے آپ کے آگے تو ہڈی بھی نہیں ہے آپ سارے ہڈی سمیت آ گئے تو کبھی مذاق وہ بھی کرتے تھے یا جیسا کہ علی رضی اللہ عنہ قد سے کم تھے ابو بکر و عمر کے درمیان میں یا کوئی اور صحابی ان کے درمیان میں جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ تو ہمارے درمیان میں اس طرح لگتے ہیں جس طرح لنام نون ہے لنام نون جو ہے پہلے لام ہے آخر میں الف قد انتہائی چھوٹا ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے لیکن یہ بتاؤ کہ نون کو نوٹا تو باقی کیا رہ جاتے لا اگر میں سے ہٹ جاؤں تو آپ لوگ کچھ بھی نہیں ہیں لا مانا کچھ بھی نہیں تو ان کے ہاں بھی معمولی مذاق کیونکہ فطری طور پر انسان کچھ نہ کچھ تو ایسا کر سکتا ہے لیکن کہے لگانا اور گپ شپ کے مجالس قائم کرنا یہ متقین کے ترتیب سے بہت دور ہیں اس سے اسلام نے ہم کو روکا ہے کہ اس طرح مت کرو تو یہاں پر مسکراہٹ اور پھر ہنسنا لیکن کہا, کہا نہیں ہے اس میں پھر اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ مجھے توفیق دے کیونکہ انبیاء اللہ سے توفیق کے دعائیں مانگتے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس خود کچھ نہیں ہے سب کچھ اللہ کے پاس ہے عبادت کی توفیق دے شکر ادا کرنے کے توفیق دے جو ت نے میرے اوپر اعلام کیا ہے میرے ماں باپ پر کیا ہے کہ تیرے عبادت میں اس طرح بجا لاؤں اے اللہ کہ تُو مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے اپنے رحمت میں اپنے صالح بندوں میں داخل کر دے میں اس کا مختاج ہوں تفشیش کی اس نے پرندوں کے مانا حاضری لی حاضری لیتے وقت ہد ہود کو گم پایا فکال فرما کیا ہوا ہے مجھے کہ میں نہیں دیکھتا ہوں کو امکان من الغائبین یا وہ غائب ہونے والوں میں سے ہیں معنی یہ یا تو مجھے نظر نہیں آتا ہے لشکر میں موجود ہے پرندوں میں موجود ہے لیکن مجھے نظر نہیں آتا ہے یا پھر وہ موجود نہیں ہے غائب ہے اس وقت اب دیکھو یقین کے ساتھ سلیمان علیہ السلام نہیں کہتے ہیں کہ یقیناً وہ نہیں ہے اور نہیں ہے تو کہاں گیا ہے مجھے پتہ ہے وہ کیا ہے؟ کہاں گیا ہے بلکہ کے پاس گیا ہے نہیں اس لیے کہ نبی کے پاس علم غیب تو دور کے بات ہے جو حاضر مجلس ہے ان کا علم ان کے پاس نہیں ہے چھے جائے کہ اس سے یہ ثابت ہوئے علم غیب جو حاضر لوگ موجود ہیں ان کا لشکر ان کی کثرت تعداد کی وجہ سے ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس میں ہدو ہے یا نہیں ہے اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو لشکر کا امیر ہو ان کو چاہیے کہ اپنے ساتھیوں کی خبر لے کہ میرے ساتھیوں میں کون ہے کون نہیں ہے کون کہاں گیا ہے کس کی کیا ذمہ داری ہے لواد نہ شدیدہ میں ضرور دوں گا اس کو سخت عذاب اولاز بہن نہ یا اس کو میں ذبح کر لوں گا اول ان سلطان مبین یا ضرور لائے گا میرے پاس واضح دلیل اس کو میں سزا دوں گا اور ایک حلال جانور کو سزا کیا ہوتا ہے اس کو ذبح کر سکتے ہاں نبی علیہ السلام و نے یہ فرمایا سی بخاری کی روایت کہ پرندے کو باندھ کر نشانہ بنانا یہ حرام ہے اس طرح بعض لوگ پرندے کو باندھ دیتے ہیں اور پھر اس کو نشانہ لگاتے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ حرام ہے کیونکہ یہ تو ڈبل سزا اس کو ملتا ہے ذبح کرنے کے لیے فرمایا کہ چوری تیز کرو یہ ذبح مضبوط چیز کے ساتھ احسان ہے فرمایا جانور کے ساتھ احسان کرو کیا احسان کرو صحابا نے پوچھا فرمایا چوری تیز کرو تاکہ اس کو ذبح ہونے میں تکلیف نہ ہو جلدی اس کے رگے کٹ جائے اور فرمایا کہ جو چوری تم تیز کرتے ہو اس کو جانور کے سامنے مت لاؤ سامنے تیز مت کرو اس لیے کہ اس کو دو موت واقع ہوتے ہیں چوری کو دیکھ کر وہ سمجھ جاتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جانور میں بھی یہ شعور ہے کہ وہ چوری دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ مجھے ذبح کیا جا رہا ہے میں اس کے سامنے تیز بھی نہیں کرو اس کو دکھاؤ بھی نہیں تو یہ احسانات ہے لیکن ذبح کرنا حلال چیز کو شرعی حکم ہے ان کو سزا دوں گا یا اس کو ذبح کر لوں گا یا وہ دلیل لائے گا اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ سلمان علیہ السلام کے پاس علم نہیں ہے فَمَكَتَ غَيْرَ یہ بات گزرنے کے بعد تھوڑی ہی دیر گزر گئی تھی دیر مانا کچھ ہی وقت گزر گیا تھا کہ وہ حاضر ہو گئے میں نے معلوم کی ہے میں نے احاطہ کیا ہے بیما اس چیز کے ساتھ لم چوہد بھی جس کا تو نے احاطہ نہیں کیا ہے مانا میرے پاس وہ خبر وہ علم ہے اے سلیمان علیہ السلام جو آپ کے پاس نہیں ہے وجہ تو میں آیا ہوں آپ کے پاس من سبا ان سبا سے سبا علاقے شیر کا بستی کا نام ہے میں یقین ایک یقینی خبر کے ساتھ میں نے ایک بستی ایک شعر یقینی خبر لایا ہے اب دیکھے ہد ہد اب اس کو کیا کہیں گے اس کو اگر ہماری سمت کے مبتدئین اور مشرقین کے کھاتے میں ڈالو گے تو یہ بڑا گستاخ تھا اس لیے دیکھو اس نے نبی کو کہا کہ تیرے پاس علم غیب نہیں ہے جس چیز کا علم میں لے کر آیا ہوں وہ علم تیرے پاس نہیں ہے اگر یہ گستاخی کی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہاں اس کا رد کر لے دے یہ پرندے نے بہت برا کیا ہے نے اس اسری کہ سلمان علیہ السلام کی توہین کی ہے اس کو پتہ تھا اور اس نے اس کو بتایا کہ تیرے پاس پتہ اور علم نہیں ہے معلوم ہوا کہ اللہ کا منصب لوگوں کو نہ دینا یہ ان کی توہین نہیں ہے یہ تو ان کی عین عزت ہے کہ یہ اللہ کا منصب ہے علم غیب سلمان علیہ السلام کا نہیں ہے اس لیے یہ توہین مشمار نہیں ہوگا یہ تو عین ان کی تحریم احترام ہے توقیر ہے ان نے وجہ راتن یقیناً میں نے دیکھا ایک عورت کو تم کہ حکومت کرتی ہے وہ ان پر بہت بالکل اور دیا گیا ہے ان کو ہر ایک چیز معنی ضرورت میں سے ہر ایک چیز ان کے پاس موجود ہے اور اس کا تخت ہے بہت بڑا عظیم عظیم الشان تخت کی وہ ملکہ بنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری میں جو حدیث منقول ہے کہ جب ان کو پتہ چلا کہ اہل کتاب نے فارس والے یا روم والوں نے بادشاہ کے مر جانے کے بعد اس کے بیٹی کو ملکہ بنایا ہے تو نبی علیہ السلام نے اس موقع پر یہ فرمایا تھا کہ ولو قوم فلا نہیں پائے گی کامیاب نہیں ہوں گے لئی قَوْمًا حقمن ومرا جنہوں نے ولایت اختیارات عورت کو دی ہے ومرم امراطن جنہوں نے اختیارات اپنے ایک عورت کو دی ہے بخاری کی روایت ہے کیونکہ عورتوں کو اللہ نے یہ ملکہ نہیں دیا ہے کہ وہ بادشاہ بن جائے وزیر اعظم بن جائے ان کے پاس یہ قوت اور طاقتیں نہیں ہوتی ہیں ورنہ آگے اسی واقعہ سے ہم کو درد ملتا ہے کہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کے کیا حصیت ہوتا ہے انہوں نے اس کا ذکر کیا اور فرمایا ہوا جد تو ہاں قوم ہاں یس جو دونوں پایا میں نے ان کو میں نے اس عورت کو پایا اور اس کے قوم کو پایا جو دونل شم سے من دون اللہ, وہ سجدے کرتے ہیں اللہ کے ما سی وا سورج کے دکھایا ان کو شیتان نے ان کو فسد دیا ان کو. راہ سے, حق کے راہ سے لا وہ حق نہیں پاتے ہیں وہ ہدایت نہیں پاتے ہیں اب دیکھے یہاں پرندے کا تذکرہ کہ میں نے اس قوم کو پایا کہ وہ ریز ہے تو سورج کے سامنے پرندے کا یہ ہے سجدہ اللہ کا حق ہے غیر اللہ کا حق نہیں ہے پرندے کا یہ عقیدہ ہے کہ جو لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ اللہ کے ہدایت کبھی نہیں پا سکتے اس نے کہ یہ دو متضاد چیزیں ہیں اللہ کے توحید اور اللہ کے ساتھ شرک یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں تو ان کو ہدایت سے روکنے کے لیے جو بنیادی سبب حدود نے بتایا فرمایا وہ کیا ہے وہ, ہے وہ ہے غیر اللہ کی پرستش اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ ان کو شیطان نے یہ کام مزین کیا ہے ورنہ یہ ہے مزین نہیں یہ خوبصورت کام نہیں ہے غیر اللہ کی عبادت کرنا یہ تو بہت طبی عمل ہے اللہ یسجدو للہ اللہ اخرج فی السماوات والا رد کیوں اس اجدہ نہیں کرتے ہیں وہ اس اللہ کے لی جو پیدا کرتا ہے وہ یخرج الخب نکالتا ہے ان چیزوں کو جو چھپے ہوئے چھپے ہوئے چیزوں کو نکالنے والی ذات وہ اللہ کے ذات وہ تو اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو ظاہر کرتے ہو اللہ, اللہ رب العرش العظیم اللہ ہے کوئی معبود برحق نہیں مگر وہی ہے اور ابو العارش عظیم جو عرش عظیم کا مالک ہیں درمیان میں اللہ تعالی توحید کے توحید کی باتیں اللہ کے عظمت کے باتیں اور ہد کا عقیدہ نظریہ اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا درس اس سے فارغ ہونے کے بعد سلیمان علیہ السلام و کو یقین نہیں ہے اس کے باوجود اللہ نے وحی کے ذریعے سے نہیں بتایا تو خاموش ہے پالا کہنے لگے سلیمان علیہ السلام سنم قریب ہم دیکھیں گے کہ آپ نے سچ کہا ہم کنتمن القاذبین یا ہو تم جھوٹو جھوٹو میں سے تم نے یہ بات سچ بتائیے کہ یقیناً ایسا ہے یا آپ نے جھوٹ بولا ہے اس کی ہم تحقیق کریں گے اب دیکھو نبی ہے تحقیق کا محتاج ہے یہاں تو بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مولوی پیر وہ کہتے ہیں صور کر میں کتاب کھول کے دیکھتا ہوں کتاب میں تیرے نام بھی آ جائے گا اور تیری بیوی کا نام بھی آئے گا تیرے بہو کا بھی آئے گا تیرے خاندان کا بھی آئے گا سلیمان علیہ السلاۃ والسلام کے نام پر لوگوں نے کفر کی دکانیں کھولی ہیں اور نقش سلیمانی کے نام سے تعویز بنا بنا کر بیچتے ہیں یہ مشرق قوم یہ وہ سلیمان علیہ السلام ہے جس کو ان نقشوں کا علم نہیں کہ وہ نقشوں کے ذریعے سے معلوم کرے کہ ہاں صفر کر میں دیکھتا ہوں نقشہ بنا کر کہ ایسے عورت بھی کوئی دنیا میں ہے جس کے سلطنت بھی ہیں اور لوگ اس کا قوم جو ہے وہ خود بھی سورج کی پجاری ہے نہیں اس لیے کہ یہ تو شیطانی علم ہے شیطانی باتیں ہیں سلیمان علیہ السلات و تو اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین بندہ تھا کہاں میں دیکھ لیتا ہوں امتحان لے لیتا ہوں لے جاؤ. میرے اس کتاب کو یہ خط میرا لے جاؤ ڈال دو ان کی طرف پھر ہٹ جانا ان سے خط پینگ کر آ جاؤ اور دیکھ لے فنظر ضرور جو ان بس دیکھ لے وہ کیا جواب دیتے ہیں آپ خط لے جاؤ میرا خط بلقیس تک پہنچا دے اس عورت تک پہنچا دے اور خط چھوڑ کر آ جاؤ ہم خط کا انتظار کریں گے اگر آپ کے بات سچائی پر بنا ہے خط کا جواب آ جائے گا خط بھیج دیا خط اس نے پڑھ لیا پڑھنے کے بعد اب مشورہ کرتی ہے اپنے شرا سے حالت کہنے لگی یا حل ملا اے میرے درباریوں اے میرے وزراء اے میرے مشیروں انی علقیا علیہ یقیناً ڈال دیا گیا ہے میرے طرف کتابن کریم خط عزت والا عزت والا خط اس خط سے پتہ چلتا ہے کہ صاحب خط بہت بڑا مقام رکھتا ہے خط سے مجھے اندازہ اور ہے خط میں کیا لکھا ہوا ہے خط میں لکھا ہوا ہے کہ انََن سلیمان اور ان بسم اللہ یقیناً یہ سلیمان کی جانب سے ہے اور یقیناً اس کی آغاز جو ہیں وہ اللہ کے نام سے ہیں جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے پہلے نام اور اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم مانا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ ہماری شریعت میں ایک طریقہ ہے نبی علیہ السلط پہلے بسم اللہ لکھتے تھے پھر نام پھر جس کی طرف ہے اس کا ذکر پھر آگے مقصود بیان کرنا اللہ تعالیہ و تو نہیں مسلمین یہ ہے خط کا عنوان خط کا اصل مقصود یہ ہے اللہ تعالیہ یہ کہ سرکشی مت کرو میرے خلاف وہ تو نہیں مسلمین آ فرمن بردار بن کر میں تمہیں دعوت دیتا ہوں میرے اس دعوت کو قبول کرو زیادتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہیں دین کا اسلام کا دعوت دیتا ہوں اور اس دعوت کو قبول کرتے ہوئے میرے پاس متی بن کر آ جاؤ نے اے میرے درباری مشورہ دو مجھے میرے اس معاملے میں کن تو نہیں ہوں میں قات فیصلہ کرتی امرن کسی کام کا شدور جب تک کہ تم حاضر نہ ہو یہ ہوتے نا عقل مندی یہ نہیں کہ وہ اس اسمبلی والے کو پتہ بھی نہ ہو اور دو آدمی مل کر کے فیصلہ کریں ادھر قوم کو لڑائیں ادھر دو آدمی جا کر کے امریکہ کے گود میں بیٹھ جائے کارگل کے فیصلے کریں کسی سے مشورہ ہی نہیں ہے خود جا کے دو آدمی پھر بعد میں ایک کہتے اس نے بولا تھا دوسرے کہتے اس نے بولا تھا کافروں سے بھی مشرقوں سے بھی درس نہیں لیتے ہیں اگرچہ ایک کافر عورت تھی لیکن ایک کافر عورت نے بھی اس امت کے مسلمانوں کو درس دیا ہے کہ اگر تم حکمران بن جاؤ تو حکمران بننے کے بعد اب تم لوگوں کے نہ تو قاتل بننا اور نہ تاجر بننا کے لوگوں کو بیچو بلکہ جو تمہارے مشاورین ہو قوم سے لوگوں کو مشورے کے لیے جمع کر کے مشورے کے بعد کام کیا کرو بعد میں ایک دوسرے کے اوپر کچڑ اچالنا اور اٹھانا یہ بدبختی ہے ہمارے اس قوم کی تو فرمایا کہ میں تمہارے مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کروں گی آپ لوگوں کو جمع کرنے کے بعد وہ جواب دیتے ہیں کالو نہ اولو باسم شدید انہوں نے کہا ہم قوت والے ہیں اور جنگ وہ تو ہم سخت ترین جنگ کر سکتے ہیں باسم شدید ہم جنگ جو ہیں وہ سخت طریقے سے کر سکتے ہیں قوت والے ہیں اور جنگ والے ہیں ول امرولی اور تمام اختیارات تیرے پاس ہیں اختیارات تیرے پاس فن ضوری ماضا دیکھ لے کیا حکم دیتی ہیں تو ہم جنگ کے لیے تیار ہیں قوت ہمارے پاس ہے بس صرف تیرے حکم کا انتظار ہے ہوتے ہیں نا وزیر مشیر کے سامنے فوجی اپنا اظہار کرتے ہیں ہم ایسا کر لیں گے ویسا کر لیں گے انہوں نے جب داخل ہوتے ہیں کسی بستی میں افسدوہ خراب کر دیتے ہیں اس بستی کو کیونکہ اس بستی میں اس نے کیا کرنا ہے اس میں وہ مضبوط قلعے نہیں چھوڑتے ہیں اس میں جو اس علاقے کے مالدار لوگ ہوتے ہیں ان کے مالوں کو لوٹتے ہیں وہ جالو عزت اللہ کر دیتے ہیں اس کے باعزت معزز لوگوں کو زلیل وہ کدھا اور اسی طرح وہ کریں گے اگر تم کہتے ہو کہ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں تو یہ بات بھی ذہن میں رکھو اگر وہ غالب ہو جائے تو پھر ہمارے مالداروں کا حال کیا ہوگا مالداروں کو پھر نہیں چھوڑیں گے وہ اور اگر وہ بادشاہت کے تحت آ کر ہمارے علاقے پر قابض ہو جائے گا تو پھر دیکھ لے ہاں میں ایسا کر لیتی ہوں کہ اس کا امتحان لیتی ہوں سلیمان کا علیہ سلاۃ وسلام اب یہ اس کی عقل مندی دیکھو وہ ان نے مرضل تم یقیناً میں بیچتی ہوں کہ لئی طرف بے حدی یہ کچھ ہدیہ فناظر ہو انتظار کرو گی بیمایئر جو علم سلون کیا لوٹ کر آتے ہیں قاصدوں کیا چیز جو جواب ہے وہ پلٹ کر آتے ہیں قاصب کے ذریعے سے یہ ہے کسی کو ان کے حق اور ان کے عقیدے اور نظریات کو چیک کرنے کا طریقہ ابھی یہود سارا چیک کرتے ہیں مسلمانوں کو کیسے چیک کرتے کہتے ڈالر دیتے ہیں آپ کو آپ کو ڈالر دیں گے کسی مسلمانوں کی امیر کو کمانڈر کو یہ لالچ دیتے ہیں پیسے بیچتے ہیں کہ پیسے کے ذریعے سے قابو میں آئے گا کہ نہیں آئے گا اگر پیسے کے ذریعے سے قابو میں آ سکتے تو کہتے ہیں کہ یہ کسی کام کا نہیں ہے جو مرضی ان کے ساتھ کرو اس نے کہا میں پیسے بیچتی ہوں ہدیہ سونا اگر انہوں نے قبول کیا تو اس کا مطلب یہ کہ لالچی بادشاہ آئے پھر ہم ان کے ساتھ دیکھیں گے پھر لڑنا کوئی مشکل نہیں ہے لیکن اگر اس نے قبول نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مسئلہ پھر خطرناک علیہ السلام نے کیا تم بڑھاتے ہو ہم کو مال میں امداد کرتے ہو ہمارے مالی فما اللہ خیر بس جو کچھ دیا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت بہتر ہے اس سے جو تم کو دیا ہے بل انتم بلکہ تم بے تفرحون تم اپنے حدیع پر خوش ہوتے ہو تم اپنے مال دولت پر خوش ہوں گے ہمیں اس چیزوں پر ان چیزوں پر خوشی نہیں ہے مال دولت ہمارے پاس بہت ہے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے ہمیں تو خوشی اس پر ہے کہ لوگ اللہ کے دین پر آ جائیں لوگ شرک چوڑ دے توحید کا بول بالا ہو اللہ تعالی کا اللہ کے زمین پر اللہ کا عظمت وہ لوگوں میں آ جائے پلٹ جاؤ ان کے طرف فلن تھن ضرور لائیں گے ہم ان کے پاس بے جنو جن ہوگی کوئی طاقت ان کے سامنے بہا اس لشکر کے لڑنے کے ساتھ ایسا لشکر لے کر آؤں گا نئی طاقت ہوگی ان کو ان سے لڑنے کی ولنخر جن ضرور نکال دیں گے ہم ان کو منہا وہاں سے زلیل کر کے اس حال میں کے وہ خوار ہوں گے ہم ان کو وہاں سے نکال باہر کر دیں گے زلیل خوار کر کے رکھ دیں گے انہوں نے معلوم کر لیا کہ یہ شخص لالچ میں نہیں آتا ہے اس کا پتہ اندازہ یہ ہو گیا کہ یہ دنیائی بادشاہ نہیں ہے بلکہ یہ نبی ہے رسول ہے جب پیغام پلٹ کر جاتا ہے انہوں نے سن لیا سننے کے بعد بلقیس اور ان کے ساتھ حکومت کے لوگ بہت بڑا وفد وہاں سے روانہ ہو گئے سبا شہر سے سلیمان علیہ السلاۃ والسلام کی طرف آ رہے ایمان کی قبولیت کی لی اور اپنے آپ کو تسلیم کرنے کے لیے تو کالا فرمایا سلیمان علیہ السلط والس اے میرے ساتھیوں آئی کون ہے تم میں سے بہار شہاں لے آئے اس بلکیز کے تخت کو قبلہ مسلمین پہلے کہ وہ آئے میرے پاس مسلمان ہو کر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ لوگ تو وہاں سے چل پڑے ہیں آ رہے ہیں ہمارے پاس لیکن شہر سے نکلنے کے بعد پیچھے ان کا تخت ہے اگر اس کے تخت کو کوئی اٹھا کر لے آئے اور ان کے آنے سے پہلے پہلے ان کا تخت یہاں آ جائے تو تم میں سے کون یہ کام کر سکتے ہیں فیت نے کہا دیو ایک دیو نے جنوں میں سے اناتی کا میں لے گا آپ کے پاس بھی قبل ان تقوم مقام پہلے اس سے کہ آپ اٹھیں اپنے جگہ سے یہ جو آپ نے مجلس لگایا ہے اور آپ کی جو ڈیوٹی کا ٹائم ہے جتنے ٹائم بیٹھ کر آپ لوگوں کو مسئلے مسائل سمجھاتے ہیں لوگوں کے فیصلے کرتے ہیں یہ اس پہ جتنا ٹائم لگے گا اتنے ٹائم میں میں اس کو لے آؤں گا ایک اور شخص کہنے لگا اچھا انہوں نے کہا ان لقبی امین یقیناً میں اس پر طاقت رکھتا ہوں اور میں امین ہوں اس کا مجھے قوت اور طاقت حاصل ہے اور یہ معروف ہے قرآن کریم سے جنات کی قوت اور طاقت اللہ نے ان کو دیا ہے طاقت سلیمان علیہ السلات جی نے میں لے آؤں گا آپ کے پاس بھی اس کو قبل پہلے اس سے کہ جب کہ آپ کے طرف آپ کی نظر آپ کے انکے مانا پل جپک تھوڑی دیر میں یہ ہے میرے رب کا فضل کی ازمائی مجھے شکر کرتا ہوں ہم کا اکفر یا میں نہ شکریہ کرتا ہوں منشا کر جو بھی شکر کرتا ہے فَإنَّمَا يَشْكُرُ الْنَفْسِ وہ شکر کرتا ہے اپنے ذات ہی کے لیے اور جو نہ شکری کرتا ہے, فَإنَّا میرے رب بہت بڑا ہے بے پرواہ اور بہت کرم والا عزت والا ہے یہاں پر مفسرین کے مختلف اقوال ایک قول تو یہ کہ اس شخص کے بارے میں یہ وہ شخص ہے جس نے کہا اتنے دیر میں میں لے آؤں گا جس کے پاس اسم اعظم اللہ تعالیٰ کے اسماع صفات نام یاد کیے ہیں اسم اعظم کے ذریعے سے یہ کام کرنے کا وہ اعظم رکھ رہے تھے دوسرا قول یہ ہے یہ بات کہنے والا جبریل امین ہے انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ میں اتنے جلدی لا سکتا ہوں کیونکہ فرشتے ملک ان کو اللہ رب العالمین نے جو اڑنے کا جانے اور آنے کی قوتیں اور طاقتیں دی ہے وہ دوسری مخلوقات سے بہت اعلیٰ ہے کیونکہ لط علیہ السلام کی پوری بستی کو ایک فرشتے نے زمین سے اٹھا کر اسمان کے طرف اٹھایا اور زمین پر واپس دے مارا اتنا قوت اور طاقت اللہ نے ان کو دی ہے تو بلقیس کے تخت کو لا کر سامنے رکھنا پھر مشکل نہیں تھا دوسرا قبول یہ تیسرا قبول یہ ہے کہ علم من کتاب جو بھی علم کسی نبی کے امت کے پاس ہوتا ہے اس علم کا پہلا عالم کون ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے تو یہ کلام خود سلیمان علیہ السلام کا ہے یہ کام میں خود کر سکتا ہوں لیکن یہاں پر کلام سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس تخت کو سلیمان علیہ کے ایک کے تحت سلیمانسلاتے معجزہ یہ میرے رب کا فضل ہے مجھ پر اللہ نے احسان کیا ہے مجھے یہ معجزہ دے دیا ہے کہ اس تخت کو اللہ نے میرے لیے لا کر حاضر کر دیا تاکہ مجھ پر وہ اللہ امتحان کرے کہ میں شکر کرتا ہوں یا نہ شکریہ کرتا ہوں اور پھر اللہ سے دعا اور پھر اس کا ذکر کہ جو بھی نہ شکریہ کرتا ہے اس کا وبال اس کے خلاف اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے اس میں اس کا کسی پر احسان نہیں ہے جب یہ تخت سامنے لایا گیا رکھا گیا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس کے تخت میں کچھ تبدیلی کرو کچھ بناوٹ کچھ شیشے وغیرہ آگے پیچھے کر لو تبدیلی کرو کالا فرمایا نہ ہدایت پانے والی ہے مانا سمجھدار ہے یا وہ ان لوگوں میں سے ہے جو نہیں پاتے ہیں ہدایت سمجھو مانا اس کی ذہانت اور اس کی سمجھ کا ہم امتحان لینا چاہتے کیونکہ بادشاہ بادشاہ کے ساتھ معاملات کرتے ہیں نا وہ بھی بادشاہت پر قائم تھی سلیمان علیہ السلام بھی بادشاہ ہیں. یہ اس کے امتحان کے لیے طریقہ بتایا پلما جہت جب وہ آ کہا گیا <kosent> اس سے کہا گیا شو کیا یہ تیرا عرش ہے یہ تخت تیرا تو نہیں ہے کہیں قالت کہنے لگی انہو ہو گویا کہ یہ وہی ہے کاپ تصبی کے لیے استعمال کیا شاید کہ وہی ہے یہ لگتا تو اسی طرح ہے بعین ہی نہیں کہا ہاں بعین ہی یہ وہی ہے اس لیے کہ کچھ انہوں نے تبدیلی کی تھی اس میں نا سلیمان علیہ السلام نے فرما تھا نکو رہا تبدیل کرو تو اس تبدیلی کی وجہ سے اس نے کہا گویا لگتے تو یہ ہے کہ وہی ہے کیونکہ علامات اکثر اس میں موجود ہیں لیکن کچھ تبدیلی کی وجہ سے مشابہت کا ذکر کیا وہ تین دیا گیا ہے ہمیں علم من قبلها اس سے پہلے وہ کنہ مسلم عورتیں ہم مسلمان انہوں نے کہا سلیمان علیہ السلام سے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس عرش کے ذریعے سے میرے تخت کے ذریعے سے آپ ہمیں مسلمان ہونے کی دعوت دیں گے تو ہم مان جائیں گے ہمیں آپ کے طاقت کا اور آپ کے نبی ہونے کا پہلے سے علم ہو چکا ہے آپ کے خط کے ذریعے سے ہم سمجھ گئے تھے کہ یہ شخص نبی نہیں ہے آپ کا ہدیہ ٹکرانے سے کہ آپ نے ہمارے پیسوں کو واپس بھیج دیا اور پیسے ایک دنیائی بادشاہ کو بہت پسند ہوتے ہیں آپ نے جب ہمارے پیسوں کو ٹکرا دیا اور آپ نے ہمیں جو دعوت دیا یہ نہیں کہ مال دو دولت دو یا قبضہ چاہتے ہیں بلکہ اسلام کی دعوت دی تو ہم نے اس دعوت کو قبول کیا ہے ہم سمجھ گئے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنی سمجھداری اس میں تھی تو پھر حق سے رکاوٹ کے کی سبب کیا ہے فرمایا ماں کانت مندون روکا ہوا تھا اس کو اس چیز نے جو عبادت کرتے تھے اللہ کے ماں سیواں اللہ کے ماں سیواں شرک شرک ایک ایسا مرض ہے کہ وہ انسان کے اچھے بلے انسان کے عقل کو برباد کر دیتے ابھی آپ دیکھیں نا دنیا میں کہ یہ یہود نصارہ کے سر حکمران وہ چاہے اوباما ہو کلنٹن تھا اور ہو اور اپنے کرسی پر بیٹھ کر سارے دنیا کو ایک انگلی سے وہ نہ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے تعارف کے بارے میں ان کو تعارف نہیں ہے وہ کبھی کدھر رکھتے ہیں کہ سالس و سلاست تین میں سے ایک ہے کبھی کہتے ہیں نہیں وہی اللہ ہے کبھی کہتے ہیں عیسیٰ ہے کبھی کہتے ہیں مریم ہے اب اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی وجہ سے انسان کا اچھا بلا عقل ہو لیکن دین کے بارے میں وہ بالکل بدو بن جاتے ہیں جاہل بن جاتے ہیں تو اللہ فرماتے ان کے سمجھداری کے باوجود بادشاہت کے باوجود اللہ کے ماں سے کے عبادت نے ان کو تباہ کر دیا تھا انہا کانت من قوم ان کافرین یقیناً تھے وہ کافر قوم سے مشرک کافر قوم قیل گیا کہا ان سے داخل ہو جاؤ اس محل میں فلم جب فل جب دیکھا اس نے گمان کیا اس نے اس نے کو لجتن گہرا پانی کا وکشفت انا اور اٹھایا اس نے اپنے پنڈلیاں یعنی کپڑا اٹھایا اپنے پنڈلیوں سے کالا سلیمان علیہ السلام کہنے لگے ان سرخم ممر یقیناً یہ تو سرخن محل ہے مومن رتن جو جڑا ہوا ہے بنایا گیا ہے من قواریر شیشوں سے یہ پانی نہیں ہے کیونکہ شیشہ زمین پر ہو انسان جب اس کی طرف قدم اٹھاتے ہیں تو اس کے اندر انسان کا عکس نظر آتا ہے تو اس عکس سے اس نے یہ سمجھا کہ یہ کہیں پانی لگا ہوا ہے فرش کے اوپر پانی ٹھہرا ہوا ہے تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں یہ پانی نہیں ہے بلکہ شیشہ لگا ہوا ہے آپ داخل ہو جاؤ انہوں نے جب اس قوت کو دیکھا طاقت کو دیکھا کہ ہم تو اپنے مال دولت پر بل بوتے پر لگے ہوئے ہیں ان کے پاس تو اللہ نے اتنا مال دولت دیا ہے کہ ان کے محلات دیکھو قالت کہنے لگی میرے رب محلہ میں نے ظلم کیا اپنے جان پر وہ اسلم تو اور میں متی ہو گئی ہوں سلمان سلیمان علیہ السلام کے ساتھ لہٰن جو تمام عالم کا رب ہے یہاں ایک مسئلہ جو باز اسرائیلی روایت میں لکھا گیا ہے کہ سلیمان علیہ اللہۃسلام کو کسی نے کہا تھا اس نے کہا میں اس عورت کے ساتھ شادی کروں گا بلکہ کے ساتھ کسی نے کہا تھا اس کی پنڈیوں کے اوپر بال بہت زیادہ ہے تو کہا اچھا کیا کرنا ہے پھر اس کے لیے طریقہ یہ ہے اس کے لیے تم کمرہ بناؤ کمرہ بناؤ اس کمرے میں شیشے لگاؤ شیشوں میں ظاہر بات پانی نما شکل ہو تو وہ اپنے پنڈلیوں کو کھول دیں گے جس کی ذریعے سے آپ کو معلوم ہو جائے گا اس کی پنڈلوں پر بال ہے یا نہیں یہ بالکل جھوٹا قصہ ہے کہانی ہے کیوں سلیمان علیہ السلات و سلام اللہ کا اتنا معزز رسول ہے جو ایک ملک کو فتح کر سکتا ہے ایک عورت کو یہ نہیں کہہ سکتا ہے ذرا پنڈلیاں دکھاؤ کہ اس کے لیے شیشوں کے محل بنائے اور اتنا بڑا کاریگری ان کے لیے کریں ہم ہم حیران ہوتے ہیں مشرقین کے عقل پر ایک طرف وہ نبی کے لیے مکان مکا, یکون ثابت کرتے ہیں یہ ان کو سب چیزوں کا علم ہے دوسرے طرف ان کا خود عقل اتنا گرا ہوا ہے کہ نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ایک عورت کے سامنے ہوتے ہوئے پنڈلیوں کے بال کا ان کو علم نہیں تو یہ کیسا عقیدہ ہے ایک نبی کے بارے میں ایک طرف تو یہ عقیدہ رکھنا کہ انبیاء کے پاس علم غیب ہے دوسری طرف ان کے لیے دروگوئی کرتے ہوئے جھوٹ بولتے ہوئے یہ قصے بنانا کہ ان کو ان کے پنڈلیوں کو بالوں کا علم نہیں تھا اس لیے ان کے لیے محل بنایا اور ایک نبی کو اتنا خواہش پر اندر کہ وہ ان کے بال ہیں یا نہیں ہے نہیں ہے تو شادی کر لیں گے ہے تو نہیں کریں گے یہ جھٹے واقعات ہیں اور سلیمان اور داود علیہ السلام پر یہودیوں نے بڑے بڑے الزامات لگائے تھے ان الزامات میں سے ایک قصہ یہ بھی ہے اس کے کوئی حقیقت نہیں ہے دوسری بات یہاں یہ ثابت ہوتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام سلام پر اس خاتون نے ایمان لایا اور یہ مسلمان ہو گئی اب اس کا ذکر یہاں اللہ نے بالکل بند کر دیا کہاں تک لایا اس کو پھر سورہ محل میں داخل کیا صرف محل میں داخل ہونے کے بعد آگے کوئی لفظ اس کا ذکر نہیں آیا کیا فرمایا اتخلی سرحا داخل ہو جاؤ اس محل میں معلوم یہ ہوا پرانا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ عورتیں محل کی چیزیں بازاروں کی چیز نہیں ہیں محل میں داخل ہو گئی وہ پہلے تھی ملکہ اب بازاری عورت تھی بادشاہت تھی اس کے پاس لیکن اب جب مسلمان ہو گئی ہے تو مسلمان ہونے کے بعد اب اس کے لیے ایک محل مسکن ہے وہ گھر میں رہ سکتی ہے گھر سے باہر نہیں جائے گی جن لوگوں نے یہ قصے بنائے ہیں کہ وہ واپس بھیج دیا سلیمان علیہ السلام نے اور اس کو اس علاقے کی وزارت دے دی ایسے کوئی بات نہیں بلکہ اس واقعہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ عورتیں جو ہے وہ حکمرانی کی یقینی طور پر قابل نہیں ہے سلیمان علیہ اللہۃسلام کے صرف ایک جھٹکے نے جب ان کو صرف ایک اور روب دب اور دب دبدبے والا پیغام بھیجا کہ ہم تمہیں ذلیل کر دیں گے ہمیں سے فوج بھیجیں گے لاق جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکو گے تو آگے سے ان کا ہمت ہی نہیں بنا اور فوراً وہ سرنگو ہو کر اور پورے حکومت کو سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں ڈیر کر دیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عورتیں حکمرانی کے قابل نہیں ہیں ان میں یہ قوت اور سکت اور یہ جذبہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ لڑے گی اور وہ میدان میں جائے گی اور اس کے اندر یہ قوت ہے اور وہ نہیں یہ ہمیں تعلیم دیتا ہے قرآن کہ عورتوں کی حکمرانی نہیں ہو سکتی ہے عورتیں جو ہے وہ گھر سے باہر رہنے کی چیز نہیں ہے گھر میں داخل کر دیا اللہ تعالیٰ نے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو یہیں پر روک دیا اس لیے کہ بارے میں کرو فیضا اچانک لوگ دو گھروں میں بٹ گئے آپس میں اختلاف شروع ہو گیا کالا فرمایا کرتے ہو تم عذاب کے ساتھ قبل بلائی سے پہلے لولا تستغفرون اللہ کیوں معافی نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ سے لال لکم ترحمون تاکہ تم رحم کیے جاؤ مانا انہوں نے مطالبہ کیا کہ عذاب لے آؤ جیسے کہ پہلے ہم یہ واقعات پڑھ چکے ہیں قوم نبی کے دعوت سننے کے بعد بجائے غور کرنے فکر کرنے کے اور اس کے فوائد پر نظر ڈالنے کے کہتے عذاب لے گیا ہو. انہوں نے کہا عذاب کا عجلت کرنا ایمان لانے سے پہلے یہ کیا مقصود ہے عذاب جب آئے گا تو پھر تو تمہیں ایمان فائدہ نہیں دے گا ایمان لے آؤ اللہ تعالیٰ سے استفار کرو معافی مانگو اپنے گناہوں کی کارو انہوں نے کہا تیرنا تو بدشگنی پکڑتے ہم تیرے ساتھ ممکن اور ان لوگوں کے ساتھ جو تیرے ساتھی ہیں ہمراہ ہیں آپ کے یہ ہوتے ہیں معاہدین کے متبعین رسول کے خلاف کہ یہ خلافگنی ہے مانا یہ جو توحید و سنت کے باتیں کرتے ہیں وہ وابیت پہلاتے ہیں ان لوگوں نے معاشرے کو خراب کیا ہے یہ ہر دور میں ایسا ہوتا ہے معاشرے کے اندر جھگڑا فساد اور اخترافات آ جاتے لوگ کہتے ہیں ایک شرک پر سب ہو سب مزاروں کے پجاری ہو غیر اللہ کے دربارے بنے ہوئے ہوں ہر ایک غیر اللہ کو پوجے بس یہ اتحاد ہوگا اتفاق ہوگا نہیں شریعت کہتا ہے اس اتحاد اور اتفاق کو بدل دو توحید پر اتفاق لے آؤ شرک کی قوت اور طاقت کو توڑ دو کیونکہ زمین اللہ کے ہیں اس پر اللہ کی عبادت ہونی چاہیے کال ہاں فرمایا صالح علیہ السلام نے جواب میں کہا تو تمہارے بچگونی اللہ کے پاس ہے مانا اللہ کو پتہ ہے کہ تم خود منوس ہو مشرک ہو اور شرک سب سے بڑی نوشت ہے اس سے بڑھ کر کیا نوشت ہو سکتی ہے بلن تم قوم بلکہ تم قوم ہو ازمائش میں ڈالے گئے تمہارے اوپر امتحان ڈال دیا گیا یہ امتحان ہے نا کہ ایک طرف شرک دوسرے طرف توحید عقیدے کے اندر شرک اتنا راسک ہو گیا ہے کہ آپ توحید کے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور توحید والوں سے جگڑتے ہیں یہ بہت بڑا امتحان ہے وقانفل مدین اتسا تو رختن عورت اس شہر بسنے میں نو افراد راہتن ایک گروہ فساد کرنے والے گروہ یوپ صدور جو فساد کرتے تھے زمین میں ولائی اسلے اور اصلاح نہیں کرتے تھے یہ وہ افراد تھے جن کا کام یہ تھا کہ صالح علیہ السلام کا مقابلہ کرے لوگوں کو اس کے خلاف اور کھلائے رستوں میں بیٹھ کر لوگوں کو سمجھائے کہ صالح کے بعد جس نے مانی ہم ان کو قتل کریں گے ہم ان کو یہ سزا دیں گے ان کے مال پر قبضہ کریں گے یہ ان بدبختوں کا کام تھا نو افراد تھے اور صالح علیہ السلام کے خلاف ان کا مشن جاری تھا جس طرح ہمارے نبی کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ سولہ افراد نے مشرقین مکہ میں سے ان کا کام یہ تھا کہ جو حج پر آ رہے ہیں ان کو رستوں میں کڑے ہو کر سمجھاتے ہیں کہ یہاں ایک شخص ہے اس کے بات نہیں ماننا اللہ نے ان کو زلیل کیا تھا نہیں ہم موجود مہل ہی اس کی ہلاکت کے وقت یقیناً ہم سچے ہیں یہ انہوں نے پروگرام بنایا کیسا کرتے ہیں کہ ہر قبیلے میں سے ایک سردار اس کی نگرانی میں قتل کے لیے کمیٹی ٹیم دیتے ہیں تشکیل دیتے ہیں رات کا وقت اس کے اوپر حملہ کر لیں گے اہل سمیت ان کو قتل کر دیں گے ان کے ورسہ ہم سے مطالبہ کریں گے ہم کہیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کس نے قتل کیا ہے ہمیں نہیں معلوم وہ مکرو مکر انہوں نے چال چلائی چال وہ مکر ہم نے بھی چال چلائی وہ ہم لائے شورون اور ان کو شعور تک نہیں تھا ان کو شعور نہیں تھا وہ اس بات کے شعور نہیں رکھتے تھے کہ ہم تو ایک نبی کے خلاف یہ معاملہ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا فنزور دیکھ لے کس طرح انجام ہوا ان کے چال کا انا دمرنا ہلاک کر دیا ہم نے ان کو وقوم اور ان کے قوم کو سب کے سب سردار بھی گئے اور سرداروں کی نیچے تحت وہ قوم بھی اللہ نے تباہ کیا تلکم خوایت یہ ان کے گھر ہیں جو اجڑے ہوئے ہیں بے معلموں بسب ان کے ظلم کے اندر قومی یقیناً اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں علم رکھنے والے جن لوگوں کی سمجھ ہے تو یہ واقعات ان کے ہدایت کے لیے کافی ہے وہ جین اللہ نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے مان تھا اور تھے وہ متقی اللہ کا یہ قانون متقین کے لیے نجات اور ظالمین کے لیے ہلاکت یہ اللہ کا دستور قانون رہا ہے شروع سے اب اور قیامت تک قَانَ <الْفَاحشَى> اور یاد کرو علیہ السلام کو جب کہا اس نے اپنے قوم سے کیا آتے ہو تم بے حیائی کے کام کو وہ تم تم سرون جب کہ تم دیکھتے ہو یہ ایسا عمل ہے جو کھلے انکوں سے کرتے ہو چھوری چھپی نہیں کرتے ہو مجالس میں کرتے ہو سمجھدار قسم کے لوگ ہو اکل تمہیں ہے رِجَالًا کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس شاہ من دون اپنے خواہش تسکین کے لیے عورتوں سے ہٹ کر عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ بدفیلی کرتے ہو اپنے خواہش کی تکمیل کرتے ہو بلن تم قوم قومت بلکہ تم قوم ہو جہالت کا ارتکاب کرنے والے تم بڑے جاہل ہو یہ کام ایسا گندا عمل ہے عورتوں کو چھوڑ کر اپنے نسلوں کو تباہ کرنا جو اللہ رب العالمین نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے اور انسان کے تسکین کے لیے پیدا کیا ہے لِتَسْكُنَ الہا اللہ نے اس کے تسکین کا ذکر خود اپنی کتاب میں کیا ہے ان کو چھوڑ کر اور مردوں کے ساتھ تسکین کے راستے تلاش کرنا یہ تو انتہائی درجے کی جہالت ہے فما جواب قومی نہیں تھا جواب ان کے قوم کا ان لوگوں کا کیا جواب تھا اللہ انقالو مگر یہ کہ انہوں نے کہا اخر جو نکالو آسلام کی آخ کو من کروگ ہیں کچھ توڑے لوگ اپنے آپ کو بڑے پاک بات سمجھتے ہیں یہ آج بھی معاشرے میں ہوتے نا آپ دن کی بات کرے تو عید و سنت کے بات کرے کہتے تم مٹی بر لوگ ہو تم بڑے बड़े ہو چلو جی جنت تمہارا ٹہکا ہے ہم کو چھوڑو یہ ان کا جواب ہوتا ہے ارے بھائی جواب دو دلیل سے بات کرو قرآن اور سنت کے مطابق دلیل کے مطابق بات کرو یہ ان لوگوں کا جواب ہے فرعونی قسم کے علوت علیہ السلام کے قوم کے اس قسم کے جوابات ہر معاشرے میں آپ کو ملیں گی فرعونیوں کا سوال یہ تھا نا بال قرون الا مسا پہلے لوگوں کا کیا بنا یہ آج بھی ہے اب اگر توحید و سنت کے بات کرو کہ قرآن اور سنت میں یہ ہے کہتے اچھا تمہارا باپ دادا کیا تھا تمہارا باپ تھا اب اگر نہ سمجھ ہوتے تو فٹ سے تھے وہ نہ سمجھتا وہ جاہل تھا وہ مشرق تھا قرآن نے دلیل پر بات کرو یا وہ جواب کہ کا ان کا دخلت لہ ماہ کا سبق یہ تو ایک امت تھی جو گزر گئی ہے ہم تو ان کے ذمہ دار نہیں ہے ان کے اعمال ان کے لی ہمارے اعمال ہمارے لیے ان کا طریقہ ہوتا ہے واردات کا یہ تھوڑے سے لوگ ہیں اپنے آپ کو بڑے پاک باز ثابت کرتے ہیں ان کو بستی سے نکال اللہ فرماتے پانچ نافذ دی ان کو وہ اہل ہوں اور اس کی اہل کو علم رات مگر اس کی بیوی قدر فیصلہ کیا تھا ہم نے اس کے بارے میں من الغابرین پیچھے رہنے والوں میں سے کیونکہ وہ بےمان تھی مشرکہ تھی لط علیہ سلات و السلام کے تعلیم کے باغی تھی تو اللہ تعالیٰ عادل ہے وہ اس بات کا پرواہ نہیں کرتا ہے کہ میرے میرا نبیب ہے نبی ہے حبیب ہے خلیل ہے یہ ابراہیم کا باپ ہے اس کو چھوڑ دو یہ لط علیہ السلام علیہ السلام کی بیویاں ہیں چھوڑ دو یہ کنعان، نو علیہ السلام کا بیٹا ہے اس کو چھوڑ دو یہ ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ سلم کا چچا ہے اس کو چھوڑ دو نہیں اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس عادل ہے عادل اور لوگوں کا کیا بنے گا جو نبی کا کوئی رشتے دار نہیں ہے اور مشرق ہے وہ جانب میں جائے اور نبی کا رشتے دار ہو کر اب وہ جنت میں گئے یہ تو عادل کے خلاف ہے فرمایا برسائی ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش فسا مت منظرین بہت بری تھی بارش ڈرائے گئے لوگوں کی وہ بارش انتہائی ان کے لیے ہلاکت کا سبب بنا بہت بری بارش تھی قل الحمدللہ فرما دیجئے تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں وہ سلام انالا باجین استفا سلامتی اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے چن لیا ہے اللہ اللہ بہتر ہے اما یو شرکون یا وہ جو راتے ہیں اس آیات میں گویا کے خطبے کا ایک انداز ہے پہلے اللہ تعالی کے حمد تعریف پھر نبی پر سلام پھر مسئلہ پہلے اللہ کا حمد بیان کیا فرما دیجئے الحمد تمام تعریف اللہ کی لی ہیں اور پھر وہ سلام البادی اور سلامتی والے بندوں پر جو اللہ نے چن لیا ہے مالا انبیاء علیہ مانا صالحین ان پر اللہ کی رحمتیں ان پر اللہ کا کرم ہو اور پھر مسئلہ اللہ کیا اللہ بہتر ہے اما یشرکون یا وہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹہراتے ہیں یقیناً وہ بہتر نہیں ہے اللہ ہی کے ساتھ بہتر ہے وہ اعلیٰ ہے اب اس کے سوالات عقائد پر سوالات،, سوالات کرو ان سے یہ بتاؤ، وہ بہتر ہیں جس نے پیدا کیا آسمان و زمینوں کو تمالی آسمان سے پانی پام بت نہ بھی ہدایت کا ہم اس کے ساتھ ہدائے کا باغات رونق والین رونق کے باغات سرسبز شاداب ما کان لکم نہیں ہے تمہارے لیے ان تم بے تو اگاؤ تم ان کے درخت کو باغات کے درختوں کو اگانا یہ تمہارے بس میں نہیں ہے کیا ہے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بلہم قوم قومیا دلون بل وہ قوم ہے ادول کرنے والے اس کے دو معنی ہے حد سے پھرنے والے دوسرا معنی یہ اللہ سے اللہ کے ساتھ مخلوق کو برابر کرنے والے برابری کرتے ہیں اللہ کے ساتھ فرمایا کہ یہ کام کس نے کیا کون کرتا ہے سامانوں کو بنانا زمینوں کو بنانا پانی کو اتارنا اور باغات نکالنا درختوں کو یہ سارے مخلوقات یہ کام کون کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں دلائل اعترافی